مانا دا سورت <قیق> الحمدللہ رب العالمین الف لام دا فارد جنس دی دی کد آہد دی مفسرین ذکر کے اقصر الف لام دا فارد جنس دی چھو طور صفات صرف یو اللہ دا ردی طور صفات خدا اعتراض والدی کی چھو لیل صفات دی چھو اللہ رشانس و مناسب دی, دی سنگ بیاسی کر کے چھو طور صفات استقرار طور صفات دا فارد یو اللہ دی دا صافنات نا آغاد تولید دا جمنیت دا دا اگر صفات او صفات اب صفات احمد او صفات الکمال صفات اللہ صفات الحمد اللہ اب صفات الوہیت ذکر الرحمان الرحم الدین الحمد للہ دفار احمد اوحد منا صفات الکمالی اللہ کی گی دا اللہ کی ذکر کی اثر کی الہنو اللہ شیل قرآن اللہ تعالیٰ خلق آج ذکیہ اللہ تعٹو حاجت کریو الخل یا الہر فی الخل الخلو یا الہ فی الحال مانا جی کرکئی اللہ میں قیم القلو بوتس مز عب بالحب الخمال بالحب و رجا خلطار فنحت محبت اللہ جیتا لہل خروب بلخ بالحب, بالحب میں ول کی جزرون کی جز تاج تعجزی کئی ابت متوجی فنحت محبت تاثیمانی بل کرام فنحت اکرام سراؤ او فنحت تعصیم سرام فوف سداغنا صداغنا تل القلوب بالحب وقت وکرام بلخو راجی مشہور امام امام آزادی تان القلوب اشتیاقن یادو الہ تو بتن فلان اذا جہاز کردو الحان اضاف المارا سکون الحان <الٰہ> اللہ تارج دا اللہ دار واہ روزی مکر فتح اللہ یادو ول فصل و علام دے لکھی کرچی رامڈی باد مول کزاد المن امر نسلہ انسان او کربراؤن سلا خوفنا صرف رب العالمین در طول مخلوقات نظام در تربیت دے واللہ آلمین جمع العالم دا عالم ما سوا سواد اللہ تاولی کی بے جمع در تزورتو دا خصیم عموم پگشتان دا جمع راولا دا دو فارد دا اشارت دا انواع العالم دا جل عالم گن انواع دی در طول انواع دا عالم رب واللہ دے عالم السما عالم الارس عالم الجبال عالم البحار عالم الوحوش عالم الحوانات عالم الجن عالم الملائقہ عالم الانسان دا گن آدن دے طول مربی صرف یو اللہ دے حاصل دارے ذکعہ جمع رہوڑا رب العالمین ہتیو نوہ دا مخلوقات نشترے چبلسو کی مربی دے دا دو طول انواع دا مخلوقات مربی صرف یو اللہ دے سمجھو را سورتی سورتی منعام پاخر کی وہو رب کل شئی رب العالمین دو دا طول انواع عالم انواع دالم ربی صرف یو اللہ دے اور تربیت کی کے صرف یو اللہ دے کلا غیر اللہ اب گی رب رب کل شیو صرف کلا غیر اللہ اب گی رب محرب کل شیر دال لانب لٹو بذرب حالان کی ہو رب کل شی دا دے رب آل سماد اب آل بہار دے یو دا اللہ دا رب عالم ہوا دے کہ عالم الوحوش دے کہ عالم الطیور دے کہ عالم انسان دے کہ عالم الجن دے کہ عالم الحوانات دے ٹول مربی واللہ دے خبر چنین سما کرے مگو مسلمان بربی بلسو گانی امریکہ گانی روس گانی لیڈر گانی حران کے نظام دو تربیت دو اللہ فلاش کے دے بیچکم حکام دی او صحاب القتدار دینا گی بے غیرت دو ساندہ گی چی امریکہ کی فراتی کافر دی دا رب دو طول مخلوقات دا تربیت صرف او صرف یو نہ دے نہ حیوانات دیکھا سرد کلری کاروبین میا ناپ میری کلری کارو شربالانوجل کلارسیبلا فلاش لیکن کافر ہو کافرت ماں تہوا حجتما ضرورت تونس پرک ولے اگا ول چھ سابسری حاجتی جی ورکو تے حیوانے پ مخلوقات دا اللہ کی امات اللہ طاقت رکھرے دے تخم بہوا روان دے او ٹول انسانان جنات دا ذمہ تھا بیزاری وینس پرک ولے وے تو کیوا وے زما ضرورت نے دی یوزدنی اجل عظیم رزقی گزدنی اس کا لیٹھ چھ کم زمان پر اللہ مکرکل نفع کہ من سے اتھ کا نفس شراوس مگر من نفس صوفر مقرن اللہ زدریا پهحالمان یڅټ کړي دنه کودور را سیات تعالو راسیات طاقت ورکړې دې دې ګونه باندې کلوه هغه معنی په خله وشو زدریا په حیوانات ته حکم کړ استاوس الاول نوبته هغه چې دې ګوره بکړې زدریا په حیوانات کې حیوان سر راچد کوټولې ونولې کړه او ونولې غل نه به سره ماره سنتو وی ګانو شه چې زماره فرض شه ګڼو نه بکړې دا او ځ الله تعالی صدق شدو مقرري ناغه تو ته سره چواکي مخلوقات نا رازق دا مخلوقات صرف ربین دربیت رب مخلوقات کنے صفت رحمت دنیا کی رحمت عام دے سنگو دوست رحمت دے دشمن بان رحمت دوست دشمن دوست دے دشمن کھڑے دے دوست کور ور کڑے دے دشمن تے کھڑے دے دوست, دوست خزا او شان شان شان رحمت دی سلام دشمنان دشمنان دشمنان دی الرحمن بوش تمرزق ورکی دو بوش اتحادین دے مرکی اور لیر چوت ورکی دنور پر اسفت الرحمن دعا برحمت نمارک دے فا دنیا کے الرحیم دخاس رحمت نمارک دے فا آخرت کی اس فا آخرت کی میں صرف ممنان بانی فا دشمنان بانی فینظم صفت مالک یوم الدین و حقدار دورت جزار سزاد دام چابر اختیارات پہ صلیر چلی گی دیو لا پر صلیر چلی گی جام ورخلقات دی نہ نحل سرادی کنار ابراہیم خلیل اللہ اب امبیا چورمیادی اللہ قوم کی ابو نب رخلا سوری بدی کی مقصد نہ دو دل مزمون منزل سورت ہی بکرا سوا سلو نمبر سورت آیات اللہ دربار کے بغیر اللہ دربار حکم اجازت خبر دین سورت وار سورت مام بادن دیرات معامر شفی علام باد بارش کا دین مفینش کا فصل اجازت دارا مامن شفیع علام ازن سورت ہی مریم مامن شفیع اللہ ازن سفار کے اللہ سورت مریم لام لکھون واطیہ نبراد لا ملکو ن الشفاعه الا من اتخذ الرحمن احزا لا ملکو ن الشفاعه الا من اتخذ الرحمن احزا مالکان بني سفارش الا من اتخذ الرحمن احزا مگر اساسن والمهرمان ذا سلو اسن را اجازت در ما من شبن الا من عمر اتخذن الرحمن احزا ذل زمالك وم الدين مقدار در جل جزا والسداد به گور پر سرج یوم مز اللہ تلفا علام از نحمان برات یوم فام شاع الام الرحمن <تصفيق> يوم از نحمان کی سفارش مگر مادہ سورت انبیاء کی سورت ہی امین سورت امبیا مام شبی علام باد اس نے سفارش کو ان کے لا شفعون الا لمن ارتضا ولا شفعون يوم फारस ऋषिकोने الا مغراتل فرج الله فتن كلمه مالك يوم الدين قلوا واتغشكونه ولا شفعون الا لمن ارتضا مالك يوم الدين واخذت ذره الجزا والساده مالك يوم الدين لا شفعون عنده الا بالذهب फारस ऋषिकोने बंगाल दी जात नेदत الله رما سرتي الف لام م تفری سم نمبر آٹھ مالکم مندونی من من ما من شفین فارش کے مال کم مندین مال کم شفیع مام شفیل علام ازن کے مگر صورت حامد مامن شفیع اللہ ازن فخر سیدا مامن شفیع اللہ خبر مامن شفیع اللہ ازن سورت ذخرب صورت ذخرب اخرن آصورت ذخرب مامن شفیع اللہ امباد ازن سورت نا ولام کلین دون دون شفات علام شہد بلحق ہوم آمونا برات ولا دون د شفات علام شہد بلحق مالکان بنے آکان سپارش علام شہد بلحکار واگداد پارتی وكم من ملائك ال في السماوات شوئسهم نبرات وكم من ملائك ال في السنتين في شوئسهم نبرات وكم من ملائك في السماوات لا تؤلي شفاعتهم شان الا من بعد يسن الله دي परिस्थिति بسمك الموجود चिन्ह दवा قوله تعالى سبحانه وتعالى بار ان شان الا من بعد اي يسن الله فسر تشلا اجازه الا اجازه الله مختص دم وحدفارا دم منفارا ان ذو مشرغ دفارا فارس بارسني يقول سرت النباكي سوره النبأ عم يتساءلون نص النبأ ما من شفيع إلا من بعد إذنه من بعد إذنه سوره النبأ إنا ما مالكوم الدين وقدار دو رزق الجزاء والسداد يوم يقوم الروح لا يوم والملا كذ صف لا تتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا أولئك جوز الجبريل أو قرشته سبطا لائ رام الرحمان خبر منشی خبر وکار دینا تن کی تقریباً جی سلی صرف صاحب عبادت, عبادت نہ عبادت مانا یو تزليل او عجز تقول لكي أرض معبضة أي مزللة فإزمكت جزء حلق لانشي غسري ندعو لكي أرض معبضة أي مزللة نحن بها تزليل عند الله او تزليل عند الله وزانا جزء قول الله دعنا بيهترين ما نعذر كي, كي علامة من قيم مدارج السالكين مدارج السالكين آغي كمانا هو الاعتقاد والشعور بأن المعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف يقدر بها على النفح والزرر فكل دعا إما ندائم وسنائم وتعزيم ينشون هذا الاتقاد فهي العبادة عبادة تطويركي هي الاتقاد والشعور داك داو ما أفوه داو يقين دا فليخبر بانا كده معبود دفارة تسلط غيب دا بأن المعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف كعالم الدفاشماني متصحب دا فارش في العلم والتصرف يقدر بها فدقة تسلط جائلن ہر آواز ہر چلا ہر صفت ہر تاجیم ہدیہ چاخ ن تک خبردارے دو دا دا ان کے تازیم کے نظر دکا عبادت تے عاد جے جی میں دے, دے باد میں اللہ, اللہ خوری سورت اخراط قال إنه صلاتي ونسكي ومماحها يا ومات لله رب العالمين امرين قال إنه صلاتي ونسكي ومماحها يا لله رب العالمين هو آياء حسنا على عبادات ماري، صحيح مرء زمان لله رب العالمين من أن Bruプ كwaukee والله هذا الأبادة معنى هذا الأبعد من كل نحن الأبعد معنى ذه Luther� إبياء ذهنت فيarnsام يهدأت بعد مانا ذکر سام، ذکر قسم ٹواز مختص اللہ عبادت مقام ہاذا سر روسل امبیا ہاس سر رو بے ستل امبیا عبادت السلام جمبیا چلا گیریانی سر روح بے ست المبیا ہم اجمان ہم پردن فردن الانبیاء انبیاء کی ذکر کی الانبیاء من, قبلک من رسول ان نوحی لا الہ الا الانبیاء انبیاء نف امبیا سیسوتی امار <سرح> سر سلامل <بیست> رسوین اللہ نو اولا الاح عل ن فابو دون الا علاح علا نابو سروس امار سلامل کمل کبھیر رسوین اللہ نو لہ ن فابو دون ساروشم سن شلاحت الحباد افسود امبیائی الحباد فردن فردن فردن, فردن امبیائی مسلمۃ السلام ددی بہن فرد تقریر امبیا آراب کی سر رو بے ستیل امبیائی الحبادت اللہ وحدہ سر سر فَقَالَ <سؤال> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِ نَاقَوْمِهِ يَقُمْ شَيْطَن شَيْطَن نَبَرَاتَ فَقَالَ قَوْمَ عَبْدِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ صَالَحَ اللَّهُ تَعَالَى تَكْرِيمَ الْآذِنَ خَامُودَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ صَالَحَ اللَّهُ تَعَالَى تَكْرِيمَ الْآذِنَ وَيْلَ سَمُودَ میں بداللہ ملک رہتی تقریرات سلام سرت عال عمران پند نمبر سرت عال عمران پنجو سم نمبر آتم ہند اللہ ربی و رب فا بو ہاضا سرا تم مستقیم پندوسم نمبر اللہ ربی و رب فا ہاذا سم مستقیم تنہ سب دے انہر بی و رب گاب ہا ذا سرا تم مستقم نبرلہ رب گا بدوح ہا ذا سراہ تم مستقیم دیوت خرید رام سورت مائید دایا نبر اند ان اللہ حرب بی و رب گاب ہا ذا سرا تم مستقیم دایا مائدہ برات ان اللہ ربی و ربد ہا ذا سرا تم مستیم ہاضا سرا تم مستقیم و کال وسیح یا بنی عید راہ ربیور بھی سرو لسم نبرات ما مرتنی بھی مرتن ربی و رب ببی و رب بے ابراہیم بنی ویاکوب سا ابراہیم فل ابراہیم سرات یابراہیم بنی ویاکوب یاخبر سرات السلام سرتی <سؤال> وصابها إبراهيم بنيه وياقوب يا ابنية ماتنا يا ابنية ايه زمانك بچو تاصل بردس شايف عدد كوين فستغنا ايقب عليه الصلاة والسلام ذا غين ترويد اخفر اولادنا اخلي وصابها إبراهيم بنيه وياقوب سورة بقرة اول تنوان سفرة وصابها إبراهيم يسروا دو جرش من نبرات براہیم بنی بن سک مدینہ خوب موتی بنی ماتا بین باجی نہ چھ کالیا کد اللہ مارکم میلا انی ما <سلمان> سمے دینبوت مثال ح سر نزول الكتب المتقنى قتبل ناكتبل ناكول نا لها سر نزول دطول كتابن الهلام را كتابن احكمت آياته ثم خسرت من لدن حكيم خبير اللا تعبدو إلا الله سر نزول الكتب کتاب القرآن القرآن کتاب اللہ تاب الا کتاب نرک دیو ترسیل والا اللہ تابو ال اللہ سر رزور القرآن الہب لہ وحدہ بلکہ نبدا جامی الحبالت اللہ وحد ہوں تم نمبر آیات ضرور فتم نمبرات سورة آر عمران قل یا اہلالکتاب تانہو الہ کرمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نابد اللہ سر نزول الكتب المتقدمہ اے کتاب خمدان راشتہ سے دعا سے کریمیتی دلنگو اسلاس درمیان کیا شیطان اے لحظر فی القرآن و التوراة والانجیل لکھ مدارک مانا کی دو ٹول اسمانی و مقصد نزول دی کتابون قوم سردہ اللہ نابد اللہ ثم عباداتكم غايتها والله سر نزول الكتب المقدمه اياك نعبد خاصه عباداتكم غايتها اياك نعبد سر خلق الانس والجن سر خلق الانس والجن ادم العباده لله وحده هو المخلوقات لله فلك سر خلق الجن والانسان عبادته لله وحده سوره الزاريات تفنبرات وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ما اللي في ذكر في نهان بن اعظم الا ليعبدون مقصود الفرق सिर्फ جماعه عبادك سر خلق الجن والانسان وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون هذه وجه داير اهم مضمون او هم مثلا سر بعث الانبياء سر نزول القران سر مقدس اللہ اللہ مقامات و مقدسہ او مقامات کی تابیر مقامی مقام مقام مکان کتابی تم پنبی ویل کن تم فی رقبال مخلوت انسان پاسور مقام وینکم پھاتو مسری مقام کم کام درافت چھ مکام درد مکام درجانی سبحان اللہ کی لکب نبیلام بنا اشرف لکبیلسلام کی, لقب اسلام بی اسلام کی مقصود میں مقصود باقی نگر فل بندا۔ مکام مکام د وحی مکام مکام دہی را دوہ دھی ماں اَہ سجم لسم نمبرات پوہارا ما وح و کلا پل بند تم کم چی چاہیے دادے سر رو بیمبر بی سر وا بتا کل حجر خاص کو منگا دادے قرآن سر رو نظور قطب سر رو خل قل جان امر دینے بیر سلام تھا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ عَبَادُكَ لَخُنْرَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ جِلَاشِ تَعْتَ مَرْقَمْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ خاصةً انداد غارو مانگرنة دبال شادئت دين تقدیم ما حق و تاهير و بالحضر والاختصاص وإياك نستعين خاصة انداد غارو مانگرنة دبال جانا جو من نصر إلا من عين دي الله ندين انفال کی سورت ہی ال عمران کی ذکر ومن نصر اللہ من عندہ آر عمران انفال امن نسر اللہ -e این عندہ دا مگر صرف تعین ہان دا منگن بول چان لمن نسر اللہ عہدہ ندی امدال مگر صرف اللہ امن نسر اللہ من الله امن نسر اللہ من عندہ سورت ہی آمرانگ سرتیم نیاتم يوسر شفكشتهم الأمرات ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إياك نستعين خاصة عن انتعاد غاروا منها ندبر جانا ومن نصر إلا من عند الله ما يقول رسولة النفال كم دا مزمون ومن نصر إلا من عند الله لن ندار من, من, من قرسري فيه يو اللانا ويستستغيسون ربكم وما جاء لاسمنا براات لَسَمْنَ بَلَا سُرَةٍ فَعَلْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمًا وَمَنْ نَصْرِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمًا الحكيم دارنك اقول لسرتي راتكي انے تم کل تمہیں انیب ارے تم کل تمہیں متاب خلاح ارے تم کل تمہیں متاباد ہاسال منگن بچانا یو کرسلمان دادا رو جمعی ہوئی ہر سین بیم سوادان چاپا کو دورے گی سوادانا مسکور ہم سے درخواست ہم سر دن مانا مضبوت کی مسبخی سلے گزارے کلکتا بو لار کر اگر کی سورتی احام کی, صورت کی ون ہاذی مستقی معت بو واضا سیرانست پران سمال ردی پرانتا آلِ آلتھ ف هذا سرتي مستقي مافتبيوه د قآيلني قظريب سروان شي فن هذا سرتي مستقي مافتبيوه لا تبيسبلفتفر قبي ي سر 4 بر فن هذا ستي مستقي مافت ي بر دا قآن زمانار اللهظنيخفتبيروها ددي قآ تبيدار شي حجكي برزيي هو حبل اللهه المين وهو السرا ال مستقييب لا الله ق دا رسی دا سبب دو ال دے لکا کینا مارا کی ذکر کے دے جنتر, دے جنتر دے سے مستخ ایمان فاتبعو وهو السراط المستقیم وهو حبل اللہ المتین وهو حبل اللہ المتین اہدنا السراط المستقیم دیمانا مضبط لبنگ فلا رسی بانی چاہوا علی عبادتو للہ وحدہ دے سنجب التقریر دیستا علیہ السلام کی راضی پندوسن نبرات دوسرہ تعالی رب کمفا بدھو ہاضا فراۃ تم مستقیم اکن اللہ دے رب زما رب سا اللہ ہاضم مستقیم ہند اللہ حربی و رب قا بدو ہا جا فرا تم مستقیم اللہ تمہر دیو اللہ بادی ہاف مستقیم تقریبا سورت ہی مریم کے إن الله ربي وربكم فاعبدوها هذا صراط مستقيم سورة مريم تقريض صلات السلام إن الله ربي وربكم فاعبدوها هذا صراط مستقيم مستخلابرفا بھو ہا الله مسخی وحدہ اَ مدا سنجھ اربی مدو ہاضا سا مستفیم ہاضا سر مستفیم سورت یاسی نرم آدم یا بنی آدم اللہ تا مدن ہُو جوش نوشم نمبر وان سرا تم مستقیم صرف اجما بات کی مستقیم دادی اللہ آباد سڑک دے وان بدونی ہاذ مستقیم احترط مستقیم, مستقیم امید غیر اللہ فون نا ابھی چل خبر اح دن سی رستی مضبوط کم فلا ساح درم دین سل مستی مضبوط کم فلارچی نا چیتا من النبيين والصديقين والشعداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا او لك السر لذو فرجتاك وغرس الدين ساكي ذاه تفصيل ما ما من مقام الا اجمل في مقام الا فصل في مقام اخر من النبيين والصديقين والشعداء والصالحين سوره تي اويام برات اويام تي يوم كم اويام برات سوره النساء چاچ اللہ حکم نو من را بھی گا کسان مسان چلام تارے چل سنکڑے باغی بان چیار دس دا دی حسن أولاق رفقه نرخي سيدادا لفهمن قلتها كي سلاحة الذين نمتانيهم <متحدث> سلاحة سان سنقرفها غيباني من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولاق رفقه لأنه لا يستطيع الوضع فهمن قلتها كي جاء سمن قلتها نصب شي اللهم يسمون قلتها نصب كي نبي صلى الله عليه وسلم فهم رضي فات كم دا آواز كاو ومن من زمان فغيك نبي صلى الله عليه وسلم ذکر کراچی اللہ <سؤال> پرواز کر اللہ منم دداخلني قریمه او ګرضئ ح اسم مصد ما رومشه چې کا حجز کلايمن کار آخر کللامي لا الل د خرج جننا دچا چا آخرنیکرما جلالاوي دخرج جننا لا ب جننت تداخل کې کا د دی نهقللا لاائل اللهوي ق اللهوي خذبحان اللهويقال الحمد اللهوي الله ب کرا لئ د دداخلني کلمو جمله د جبر س الل سروسلم الله م ب خللالا س صاحبان دس کی داخل, جکنی داخل. داخلی پا داخلی پا غیر سارے کی بغیر ہوئے بہر رکھا کے سوال کے جناعت اللہ جی تالے احمد تفصیل دارن وادلہ فلار مروان کے گفر ہوئے حالت سا سوال کے دے تقلید خسر اتباع دا تکلیف ختباد اتبادی مستمت کری دی دیار اور سنتنا کا خاری کی دین بان فیلار حاصل دارے یا کالو روان کی یاد مجھان دلار نم ساتھی یا لا دہ لم ساتی